بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین واشهد ان لا اله الا لا شريك له واشهد ان محمدن عبده ورسوله صلوات الله وسلام عليه وعلى اله و على اصحاب و من اهتدى بهدي واستن بسنته الى يوم الدين وبعد کئی ہفتوں سے ہماری گفتگو قبروں پر کی جانے والی بدعات کے تعلق سے چل رہی ہے آج کی ہماری گفتگو بھی اسی سے متعلق ہے اور آج کا جو موضوع ہے وہ ہے قبروں پر لکھنا یا قتبہ اٹکانا یعنی قبر پر میت کا نام لکھنا تاریخ ولادت لکھنا تاریخی وفات لکھنا اس کے اعمال لکھنا یہ کیا ہے یہ دین کے اندر بدعت ہے نئی چیز ہے اور شریعت کے اندر کچھ بھی لکھنے سے منع کیا گیا ہے کیونکہ قبرستان بذات خود عبرت اور نصیحت کی ہزاروں داستان وہ اپنے اندر لیے ہوئے ہے کون سی قبر کس کی حصے کوئی سروکار نہیں ہے اگر قبروں کی پہچان برقرار رکھنا ضروری ہوتا تو اللہ ہر بلامین سارے انبیاء کی قبروں کو بھی محفوظ رکھتا اور ہر شخص کو ان کی قبروں کا علم ہوتا لیکن ایسا نہیں ہے صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کی قبر معلوم ہے اور سب جانتے ہیں باقی جتنے بھی انبیاء اکرام دنیا کے اندر آئے ان کی وفاتیں ہوئی اللہ کا پیغام پہچان کر کے دنیا سے چلے گئے لیکن ان کی قبر کہاں پر ہے اس کے بارے میں کوئی نہیں بتا سکتا ہے لہذا قبر خود بذات خود اس کے اندر بہت ساری عبرت اور نصیحت ہوتی ہے اس لیے نام کی ضرورت نہیں ہے کہ انسان نام جانے گا تبھی اسے قبر سے نصیحت یا عبرت حاصل ہوگی اسی لیے غیر مسلم کی قبرستان کی زیارت کرنا بھی ہمارے لیے جائز ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کی مغفرت کے لیے دعا کی اللہ نے منع کر دیا لیکن ان کی قبر کی زیارت کی آپ کو اللہ نے اجازت دی تو کوئی بھی ہو مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو اس کی جو قبر ہے اس کی انسان زیارت کر سکتا ہے اور وہاں جانے کے بعد بھی انسان کو موت یاد آتی ہے کیونکہ موت صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے صرف غیر مسلموں کے ساتھ نہیں ہے یا صرف جانوروں کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ ہر زیروہ کے لیے ہے سب کو ایک دن منع ہے کل من افان اور اس کے اندر اللہ رب العالمی نے عبرت اور نصیحت رکھی ہے ہاں یہ بات اور ہے کہ قبرستان کی زیارت اگر غیر مسلم قبرستان ہے تو اس کی زیارت کے وقت کوئی دعا نہیں پڑھی جائے گی انسان وہاں جائے گا تو صرف اسے عبرت اور نصیحت ملے گی موت یاد آئے گی آخرت یاد آئے گی لیکن وہاں پر دعا کرنا جو مسلم قبرستان کی زیارت کی دعا سکھائی گئی ہے وہ وہاں پر کرنا قطع ہمارے لیے جائز نہیں ہے تو قبرستان بذات خود عبرت اور نصیحت کی جگہ ہے لہذا وہاں پر کسی کا نام لکھنا یہ کیا ہے یا تحریر لٹکانا یہ قطان جائز نہیں ہے اور اس کی باقاعدہ دلیل ہے اور دلیل یہ ہے کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این عل القبر او ازاد علیہ اوجا او اقتبا او علیہ اس سے پہلے بھی حدیث آ چکی ہے کیونکہ اس حدیث کے کی اندر کئی باتیں بیان کی گئی ہیں لہذا موضوع کی مناسبت سے ہر جگہ ایک ہی حدیث بیان کی جا سکتی ہے یہ تجمیزی کی روایت ہے نسی کی روایت ہے بداوت کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے کہ کی اللہ قصور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر کچھ بھی لکھنے سے قبر پر کچھ بنانے سے قبر کو بڑھانے یا اونچی کرنے سے یا اس کو پختہ کرنے یا اس پر کچھ لکھنے سے منع کیا ہے بہت ساری چیزیں منع کی گئی ہیں قبر میں کچھ کچھ بنانا قبر کے اوپر یا اس کے اندر قبر کو بڑھانا یا اونچی کرنا یا اس کو پختہ کرنا تجویز کے معنی ہوتے پختہ کرنا چونا گچ کرنا اور اکتبا علیہ یا اس کے اوپر کچھ لکھا جائے کہ یہ فلاں کی قبر ہے یہ تاریخ وفات ہے ان کی یا یہ تاریخ ولادت ہے اور ان کے اعمال لکھے جائیں یا صرف نام لکھا جائے تو یہ بھی کیا ہے بالکل صحیح نہیں ہے مطلق طور پر لکھنے سے منع کیا گیا ہے. اور عجیب بات ہے کہ آج باقاعدہ اب کسی کو فات ہوتی ہے تو سنگ مرمر میں تراش کر کے باقاعدہ اس آدمی کا نام اس کی تاریخ ولادت تاریخ وفات حتیٰ کی اس کے کچھ اعمال بھی لوگ لکھتے ہیں اور اس طریقے سے باقاعدہ یعنی پتھر پر لکھ دیا جاتا ہے اس کی قبر کے سرحانے تو چاہے قبر کے اوپر لکھا جائے یا اس طریقے سے کوئی کتبہ لکھ کر کے لٹکا دیا جائے قبر کے اوپر یا کسی لکڑی اور تختی کے اوپر لکھ کر کے یا کسی پتھر پر لکھ کر کے یہ ساری چیزیں کیا ہیں شریعت کے اندر بنا ہے بالکل جائز نہیں ہیں اور یہ دین کے اندر کیا ہے یہ بدات ہے نہ جائز اور حرام ہے ہاں یہ ہے کہ کوئی قبرستان ہے اگر آدمی اس بات کے لیے کہ اس کے پاس ایک لسٹ ہو اور کہ اس قبر کے اندر یا اس قبرستان میں کتنے لوگوں کو دفن کیا گیا ہے اور ایک رجسٹر ہو اس میں اگر آدمی نام لکھتا ہے تو وہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے کیونکہ وہ قبر پر نہیں لکھا جاتا ہے اور وہ صرف جو ذمہ داران ہوتے ہیں یا قبرستان کے جو یعنی قبر کھودنے والے یا دفن کرنے والے یا اس طریقے اس کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں وہ رجسٹر صرف ان کے پاس ہوتا ہے تو لسٹ کے طور پر یادگار اس کے طور پر کہ بھائی اس قبرستان کے اندر کتنے لوگ اب تک دفن کئے گئے ہیں اور زمانت کے طور پر یا حفاظت کے طور پر یا اس طریقے سے یعنی گورنمنٹ کی طرف سے اگر کوئی اسی بات ہے کہ ان کو بتانے اور دکھانے کے لیے کہ اس میں کون کون دفن کیے گئے ہیں تو ایسی صورت میں اس کو لکھا جا سکتا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن مسئلہ یہاں یہ ہے کہ قبر کے اوپر باقاعدہ لکھنا یا اس پر قتبہ لٹکانا یہ شریعت کے کیا گیا ہے لہٰذا یہ بالکل جائز نہیں ہے اور نہ ہی اس لحے کا عمل سنت سے ثابت ہے اللہ کے سول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پر نہیں کچھ لکھا گیا اور ابو بکر صدیق کی قبر ہے وہیں پر عمر فاروق کی قبر ہے ان کی خبروں پر, پر کچھ نہیں لکھا گیا کہ یہ آپ کی قبر ہے یا فلاں کی خبر ہے لہذا یہ سب لکھنا یہ دین کے اندر بداعت ہے ناجائز اور حرام ہے اس سے انسان کو بچنے کی ضرورت ہے اللہ رب العامین ہم سب کو ہر بداعت سے محفوظ رکھے اور اللہ ہمیں سنت پر باقی رکھے سنت ہمارے لیے کافی ہے اور بدعت کو چھوڑنا یہ بھی سنت ترقی ہے بدعت چھوڑنا جو عمل ہمارے نے بھی نہیں کیا اس کا نہ کرنا یہ بھی ہمارے لیے سنت ہے لہذا لکھنا بدعت ہے نہ لکھنا سنت ہے نہ لکھنا اگر کوئی آدمی نہیں لکھتا ہے تو گویا کہ وہ سنت پر عمل کرتا ہے یہ سنت ترقی سے کہا جاتا ہے تو اللہ ارب العالمین ہمیں اے, اے جو عمل ہمارا بھی نہیں کیا اللہ تعالی ہم کو ان سے محفوظ رکھے اور اللہ اب العامین ہم سب کو سنت رسول پر قائم رکھے امین و جزاکم اللہ خیر و صلی اللہ علیہ محمد وََیہ و, و صحبین و السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ